Oh, my God. ودلناهما بظروب فلما ذاق الشجرة بدت لغما سوءاتهما وطفقانا يخطفان عليهما من ورق الجنة ونادى وَمَنْ يَسْلُكْ مَشْجَرَةَ وَاقٍ لَنقْمَا إِنَّ مَشْيَاءَ اللَّهُ لَقَدْ أَعَدَّ اللهم صل على صدق الله مولانا علي المصداق الرسول نبي الكريم الامين ان لله وانا اليه راجعون نصلي على بدرتي جاء الكو الذي نعموا صلى صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك والصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك سيدي خاتم النبي وعلى آلك والصحابك يا رحيم الله ہرجن مل بہت بہت بہت بہت مخبوب نیب الگ الگ الگ الگ کر سید محمد گا شا سامنا سلام جناب چالیس مل ہاضرت بڑی یہ شر کھتنے والا نہیں آیا دی نے میں پیسہ گلے نہ گڈیاں نہ اپنی خوشی میں جڑے گڈیاں پہلوں نہ پلند لوگ لال اپنی شاطان سال آ گیا یہ جی کر کے نہار کرم ہوا نہ ہڑتال توڑ توڑ گلسا لیا ساڈا میں حق میںردر شردار نہیں ہوتایا تو اتنے اللہ تعالی کا نہ لوگ ہاں اندروں کا جنا گاؤں شردیوی کا نام سیاح دشمن بہار اللہ ترا ہے اور میں پورے دور آپ کہ توڑ پھوڑ جلوس ہنگامی سب سے ہو بھی پڑی اسلام ہے میں پورے موضوع آ جاتی بات بات بہت بہت بہت بہت اور آڈیو آدم اور اللہ کام گلا ڈی اللہ کا آلہ گانا نسیح کا موس گلا سمجھا کر لیں گا انتہائی زندگی جنہ نے بغیر سلام کا گزارا نہ دمیا چنارا وہ واقجان واقعہ نے اللہ مسالہ گرف اللہ ضروری آیا گلتا اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن دے بڑے اہتمام دا نہیں قرآن قرآن مجید مجید آیا قرآن قرآن انسان اساتے جیوی کسی اللہ تبارک کا تالا اگے پیچھے سن پھر کسی ہوتا اور ہدایاں اندر اللہ تعالی دسنا چاہتا ہے کہ میں اللہ صرف تو لے رہا میرا کچھ کرنا سورج آپ سورت آرات شروع شروع اللہ اس کی چند نے جانا سارے مسئلہ یہ ہے کہ انگلیس آئی گل گھنٹ ہو ابلیس اور سلام اللہ پھر دشمنی جیسے جو سبب بنیا اگیں پھر دیکھا ہے اس دشمنی ماری جی اسالی نے ہرپایا کسم دے کے آیا میںکا خیر خیر خیر یعنی جی جی دوست بیلی ہوتے ہوں میں دو دوست بیلی ہوں میں دشمن نہ کہ میں نہ دشمن پیار کربر کوئی پوری پورا قرآن اپنے آیا آیا مطلب بریلی دو چار مطلب سانو نقصان دیکھنا پی رہا ہے ورنہ قرآن سمندیا مسلمان کا نقصان نہیں ہو سکتا پک پک گل کرنے مزید ہوسلمان سمجھ نہیں میرا روز ملو سبھا آدم میں خیر خیر خیر ایک ایک قسم انی سید آپ لگن لگن لگن کوئی سو <perfektionic> <تصفح> بابے اور باب آدم باب علیہ السلام اللہ کی رح کسم پہلے وار خدا ہے اس اعتماد وجہ قسم کھاوا کے سامنے سانو اللہ تعالی نے آدم کہ سلام بھی سامنے فائدے فرمائی گرمائی کدیشمان چلو سوچا کہ والے کے کیا تقدیر نارا سیل نارائے کاقی نارائے اوا حضرت اللہ مولانا مصطفیف علم محمد کتاب سمجھ آ گیا بہت سمجھ آ گیا اللہ کہ دشمانوں کا ایک بڑا ویری بڑا ہر با دشمان دش شرم بربادی ہوئی ہے دشمن دشمن ایک اصول تم نے موٹا دشمن دنیا دشمن تھی ایے رہتے ہو کوشش اس اس اس نہ پر کرشی ہاتھ کو کوئی نہ ہمیشہ دشمن ہے دنیا کرنا دنیا کہ دنیا دشمن ہوگا مننے کا شریری کا برادری کا ایوے جیسے مابا میں لڑائی ہو گئی ہے بیٹھنا دوبارہ نہیں کرو گے دشمن بنتا ہے جا چیز کا دشمن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کنیاں کا بھی دشمن بنتا ہے دشمن بنتا ہے جانا بھی دشمن ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے کا دشمن ہوگا دشمن ہے دنیا کا دشمن چھوٹا ہوگا دنیا کا دشمن ہو ہے نا اسی دشمن کسی طرح جو ہے دش پسند کرے بن گیا گل بولو بن گیا اسلام کے جنے بھی اصول ہیں انہوں نے کس طرح سے تلیما تسلیم وہ دل آ لیکن یاد رہی ہے کہ میں گلا کر دل ہوں حقیقت اور دل جو ہے حقیقت کے پیچھے چل جائے میں جڑی گاڑا نفس ہے گلا ٹھیک نے پر زمانہ ہے تو زمانہ این جی حقیقت میں قیمت میں بہت بڑھتی جی نفسا سامنے لیا میرا دل چوٹ مارا ہوں کسی طرح میں مر تھوڑا سما کہ میں لے جا لے لینی ملتی میں نمیاں کو نہ کو اللہ تعالیٰ صاف پر بات ہوتا اور شیطان بھی آپ کہتے بندے میرا دان نہ چلے گا وہ تھان دے گی انہوں تھان نظر آئے دیکھا ترد و چنین سوار ہوئے بندے کا لیکن بجے کی حقیقت بندے اللہ شانست کر دیں ہٹائی پولیس کی شاطان الشيطان دشمنان جامد کے خاطر کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النملة من شر الغاسق اذا وجل من الجن والشيطان من الجن اس جلس بس حملہ کر کے کسان بہت پی رہے ہیں سو فیس سدور انسان شیتان جنا انسان ہوں یہ مطلب شیتان تو سنتے جڑے بس بس شیطان چھے دوسرے ہوں وہ لالی اس روپ بن گئے ایک روپ چھپیا ایک ہے حملہ کمزور وہ انسان کی جنس ہو رہے تو پسنا اوکھا ہو پیار بھی ہو سکتا ہے ابو چارا پیو بھی ہو سکتا ہے کوئی ماں ہو ہے رشتہ دار ہو ہے لے انسانسان اس حملے بن بتا اپنا ہم جنس لے کے چیتی بول بنائی میںود کرنا جی خیرے فرش فرشے دیکھ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول فرشتے کیوں نہیں دیکھے جیند مکری بھی اللہ so nice. تعالیٰ قرآن فرماندہ ہے انہیں پیج لے لیتنہ تھا تاں کر کے کہتے تو مکری لے مجھے کا کیا مجھے کا کیا ہے فرشتہ کیوں نہیں آیا اللہ تعالیٰ فرمایا Light, اگر تھا آپ پہ رسول فرشتہ بنو دینا اللہ لبسنا علیہما یا رسول اسا ہون ہوئی انہیں دو دے یہ ہوئی فرطہ رہا انسان ہی ہے کہ نبیا نسان نہشر اگے کرو رکھنا نہ جن کے اللہ کرو شہرا شہدان چمل آیا اس بندے چمل لیا اس وہ بھی سمجھتا کہ میں فیض دینا نا شیان گھبرا دے نام تو چاپان شیطان کہ نہیں کرتے شایدان جیسانی سلسلے پتا انسان جنہوں نے برادر من جات وہ بندے اوے دشمن بنے جس طرح خود اگلی خوشی اللہ تعالی کر کے مجید دا دشمن قرار درگاہ ہے آیا اللہ دوست منا سونا مسلمان سمجھ لیا جس مسلمان دل منظر اسی طرح مسلمان خیر بلایا ان برباد بربادی جی میں آ دشمن جب کسی اپنے دشمن زہر کا معاملہ کے دوست روٹی چاہا مٹھی شونی شہر دور دور میں دش توجہ پہلو نشا کر دو چارش لال بیٹھ کے آپ لوگ سیاح ضرور چڑھ جاتا ہوں کہ سوبت نے فرمایا ہجر اتر حضور نے فرمایا برف سوشم خجور یہ گنا اس پلی بیری کا بزرگ فرمانا نے جلا پتھر ہو گیا تو بچے سمجھ نہیں لگ جی ہو تو بچے گا پیر نہیں ہونا But I'm not. bye, bye. اللہ تعالہ جگہ جگہ دندر اینا خبردار جڑے دشمن تو خبردار ہون دی بجائے دشمن میں یار بنے کھڑے جا دشمنہ دے دشمن, جانے آ آ آ دشمن, دشمن آ گیا دشمن دشمن لایا کوئی دشمن او سمجھو دنیا دا دشمن ہو پشاور پر بادشاہ جدر گیا دشمن کری کمیز ہے دی دشمنیا دوست بات آخر چانفری دعوت میرے نانے پاس اللہ تعالیٰ کدی نہیں آخر میں عبادت معاف کرتا ہے کہڑے پاس پہ آپ سوچا جیڑی دعوت شریعت تشاری خلاف رب کی طرف میرے نانے میرے تو لکھو پر دوسرے فضل بچایا کونگ روپ بٹا کے کوئی کسی باپی نہیں میرے نانے باد میرے تو ہے پھر پرتا دوسرے جان کے آق رنگ کیا رنگ روپ بٹا کے کوئی کسی باپی نہیں ہوں سجنا ادھر شیطان جڑا شیطان چھپیا ہے وہ بھی بس بسے پیال پہ بھی جا خیال میری تباہی کا گا خیر کا خیال شیطان جب پہ گا کتاب شیتان ننانوے نیکیاں کرا ل ایک برائی دنیا لیتی نیکیاں کر۔ کرنا برائی ایک ات成… برائی, برائی بھی لیکن لکھن دی عبادت ایک پچھے برباد نہیں برباد ہو تجربے کار پورا استاد پرانا پہلا سیسدان ابلیش ہے پتا پہلا سلام حکم پہ ابلیش آل ماتے اپنے مجھے پیدا کیا چھو پچپن اس او فضیلت کا توجہ فضیلت کا میں مادے میں بنایا وہ اس کو بنیا میں اس کو بنیا فضیلت کا خدا تو نہیں لیا سائنسدان بھی یہ آخر کہ بندہ وہی اپنے ہے جس کے پاس دنیا ہو سمان ہو مان ہو متا ہو جس کے پاس دنیا کا سمان نہ ہو, سیتھی سمان نہ ہو او بندہ ہی نہیں وہ ہے فضیلتم <ترجمة> دار دین اور اللہ و تعالی فضیلت میار سکوے کرار یا مالک ما ام اللہ ज्यादा परे विचारे क्या मतलब रबुल फरमाया मिट्टी बनया आग चो बनिया सौदे आ ला दुनिया ला حضرت فی الحال آبو چہر کیوں حضرت فی الحال کو ابو جہاز کوال سی فی الحال کو انہوں حضرت حضرتفا عمر کی قول اللہ دی زبان تم تھا وہ اسلام ہے لمبا ناشا ہے ملا یار چاہیے حضرت عمر فرماند اسلام کا رسا تندیاں تندیاں کر کے تروڑتا جنا جسلام جنر اسلام اسلے ٹوٹ جانا دے راہ پر ملا پچھا نہیں پچھانے پچھانے چاہلی کا کہ مانا کر ہاں جا اللہ کے کئی بلی ایسے ہوئے جہ لکھ نہیں پڑھے لکھے پڑھ پڑھن لکھن لیکن اللہ تعالی کا گزرے ترتیب والے مولانا خواجا رزاق عبدالرزاق بھی انڈیا کا خواجہ ابد ال رزاق ہنس بھی چیٹ چیٹ جدو شگرگ نے ایک دن استاد شگرد اعتراض کرنے والے بہت فر گئے روزہ کھانسی نپ اس کا توڑی رد کیا پھر اپنا اسلامی عقیدہ اس کو پیشہ اور مستقفاق چکے ہوا میں مطلب این پڑھ ہونا ہوا اسلام کی زبان کافر والا کم کافر والی گل جس, جس بند دے دے دے اسلام کی زبان ہے چاہل خرار پہ چاہے بندہ سمجھے کہ یہ کام صحیح اسے قائم رہے جا گل ہے آپ مار میں صحیح جانا یعنی ایک حقیقت حال تو بے خبر دوسرا بے خبری نو علم اسلام سلام اللہ تعالیٰ نے گار گیر مردوں کے اگلو کا پرانا او عمل اس اللہ تعالیٰ چاہیت کرا رہا ہوں اسلام اسلام کدی کٹے نہیں ہو سکتے جی شیطان دی پسند رحمان دی پسند نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا اللہ مسئلے گا وہ کام چاہے ہی اور جیسے کام بلاوے گا وہ کام گا اسلام سمجھا رہی ہے اے میری تبدیلی پوری ہوگی جسے گا اس آخرت دوا جہان تباہی ضرور ہوگی اگر فائدہ اگر فائدہ ایک آنا آنے نقصان ضرور ہوگا سمجھ آ مقام لے چلنا اللہ کا قرآن پروازے کر کے چلیے ساڈا ریم جلا فرما اچھائی خالی لگے تو بڑے کا مسیبت تکلیف آنکھا ہو جاؤت کا پھر قرآن سچ فرمایا اسا تھے چند آیا <تصفح> اپن لال میرا کا لالا کے جھوٹے کسے لیکن سچا لاجک نون خبالا تمہارے فساد میں ہوتا ہی نہیں کرے کبھی نہیں مصیبت تکلیفیں نو پسند لگاؤ دشمنی انہوں کے منہ کلی ری لیکن جی سینے دی دشمنی ہے بہت بہت ویڈیو اور اللہ اور تعالیٰ کہ خیر کا نہیں کرے گا اور جدوں کسی کام کی دعوت دے گا کسی گل وے گا پاپ پیدا کرے گا نقصان دے گا فائدہ ہوئے تھوڑا ہو شیتان آ گیا توجہ شیطان آ گیا اپنے سنگیاں ونگی شیتان سے ادھر شیطان جن کا نشا کو انت انت تے دنیا پراپت پرست پرست پرست دنیا شیطان سارا سن تارے جنگل جا کے شادی بھی نہیں کر کرتے رشتہ دار گمراہ ہو گئے یہ پتہ نہ سکیا کہ رب راضی کرنے کا طریقہ دنیا پرست ہو گیا مجھے ہونا دنیا پرستی کی کی کی اللہ تعالی نسارا نسارا نسارا دشمنی مسلمان کی, کی نشارا... نشارا... نشارا... نشارا... دلو... پر یہ نسارا سن درمیشی پر رہا دنیا تو نفرت اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا ہے مسلمان دشمنی اگر دیکھو گے یہ ہے نشارا ود تو ود پہلے نمبر پر دشمنی دیکھو گے کیوں فرمایا نسارا سن تارے دنیا دنیا کے حرام نہیں آتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالی دنیا چھن پسند بڑا کرتا کر کے جن فکیر گزرے دنیا بڑا دنیا کو صاحب کرنا کوئی تارک دنیا ہوگا اللہ کا زیادہ سلسلے در ہدیشن ہدیش نشکار پال ہی نے نوی پال سرکار شریف پار شریف ہزار گھر کے سامنے ملے اس گھر کے اگے بڑا ہوا سیبت بڑھیا نبی پال سرکار نے جدو سکون پہ دیکھا ہے فضول مکان چنگار سونے نے بھی ہوا حضور پاک جب اپنی مسجد شریف کے اندر آئے بندہ جڑا گھر والا سی جناب حضور سرکار کے کول آئے سلام کی دا اے اے اے حضر حضر پاک بار سلام کرتا ہے جب روخار بار پھیرا ہے ساتھی سلام کا جواب آقا نے نہیں دیا رخیا نایا سا بھی پریشان ہو گیا پوچھتا جی رو نبی ناراض ہوا نبی پاپ سرکار کی جی شہادی شہادی نبی پارک پسند ہوی گل ارور شہادی کھے برداشت کر حکومب چھٹیا ہے زمین کے برابر پر چڑھا ہے نبی پار سردار چڑھوں کے شریف لائے گئے دیکھا پایا بنیا ہے گرا نبی نے فرایا ہر عمارت بندے مگر وہی عمارت بے جڑی عمارت ضرورت والی ہوئے نارا ناکی سب صحابی بنایا ہے گمبت. فضول دیتے برداشت نہیں سلام کا جواب اتوں پتا لگا کہ ہر سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے ہاں دیتا نال جدوں گرا بیٹھا حضور وی کے پھر فرما نے ہر عمارت یعنی فخر فضور بندے وبال صرف ضرورت عمارت وبال نہیں کیا مطلب دنیا چبالے برالی عمارت کے بندہ اس عمارت مان ویچے کا برباد کرے پھر جا کے دس دس لاکھ بڑا ببال صرف ضرورت وبال نہ ہوئے حضور درما دس رہ پیا اور دا کا حکومت گرا کے حضور یہ دین دنیا پسند یہ دین وہ ہے جس ہوں جڑے نشارا جنا چی سنیا کر کے بابے فرید بزرگوں دے واقعات تشفر ہو گئے فلانے راہ آپ نے ملاقات کی فلانا جنگل وہ دنیا شاید دنیا کتاباں کیوں دشمن بنے اسلام یہ نام مراد ہیں یہ قدم ہوں دشمنی ہوں انگریز مسلمانوں چنڈی مت دونوں دشمنی ویچو اور فوجی تباہی والا شہران کسمان کھانے آسان تھانوں ترقی دین کو شعور دین وہ تہذیب دینے جو کچھ کیباڑ ہوں تو شیطان والی گلے پڑی ہونی یا دن ہونی کہ خیر خائی دیا کھا کے بابے آدم نے سوچتے سہس والی چیزاں سامنے پہلی دبائی ہوئی ہے بابا آدم جنت نکلے اسے نا خیر کسم دشمنی دیکھو کہ وہ تباہی والا شیطان کسمان کھانے آسان پرگتی دین کو شورو دینے وہ ست، ست، ست. ست جو کچھ کباڑا میرا توجہ لال ہوں شیتان شیتان والی گل سے پڑی ہونی یا دیر خائی دیا کسم کھا کے بابے آدم نے جنگل بنایا چیزاں سامنے پہلی تباہی ہوئی ہے بابا آدم جنت نکلے سڈے نام قسمائے قسمائے دین دین دیننا دیننا پہلے, پہلے نمبر پہ اس حملہ کیا دنیا سے بھی رحمت ہونی تھی رحمت ہونی تھی شرے رحمت ہونی تھی اللہ وہی دین انہیں قوم مطاليم لا دين حكومة لا دين نظام هميشه دا شرود لا نظام جمهوري لا دين نظام وصل وعدد لا دين, دين, دين حكومة وصل جس حکومت کی تمیز نہ ہو اسلام کی حکومت جدو رہتے ہیں وہ جیزیات نہیںسلان برابر اور حکومت حکومت بڑے تو وا چھوٹے تو چھوٹا عہدہ ہے کہوڑا بھی آدت ملیائی جبکہ اسلام حکومت حضرت حضرت فاروقی حضرت ملتا داخل ہو ایک بندہ ہو حضرت نے حضور داخل ہوتا ہے نفر نہیں ادھر آواز میرا ادھر کہنا پیسا جڑا آپ اچھا اچھا میں پلسہ کٹنا ت او یار تقریر کی ہو گئی میں اکھے نہ تھا نہیں ہوندا تیرا بھراوا پتہ تھا پتہ نہ ہوندا اکلا کتن بیٹھے ہیں سلام سید اچھا تے سید صاحب دے کول نبی دے سرکار دے دین دے اندر کتنا دا ذکر کیتی ہے تے غلط کیتی ہے نا واسطے بھی تو اڑے بھی تو کہیں پھر گیا ہو کی اوے سن تو بیٹھو اب بیٹھو جی آرام بولن صاحب سکرین کروارا توانو اپنی تقریر نہ کر میں گل کرنا او مینوں پیاما ہے گل کرنا پیل فرانہ دی عدالت جو اولاد چل سکتا مطلب گل نہ بھی آ رہے ہیں